Yeah uh -huh. that من بسم اللہ الرحمن اس کے بعد ہے یہ بھی ایک مختصر صورت ہے اور پچیس پارے کی آخری بھی ہے اس میں اللہ تعالی نے قیامت کا ذکر بھی فرمایا ہے بعد میں منکرین آخرت کا ذکر بھی کیا گیا ایک دلچسپ بات یہ کہ قرآن حکیم میں تین طرح کی آیا نشانیوں کا ذکر آتا ہے کائنات میں آیات نشانیاں ہمارے اندر آیات نشانیاں اور خود قرآن کی آیات یہ تین قسم کی آیات جن سے ایمان کی کیفیت بڑھتی ہے یہ تینوں قسم کی آیات کا ذکر اس صورت کی ابتدا میں آیا چاہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم حامین یہ بھی حروف تنزیل القاب من اللہ العزیز الحکیم یہ کتاب نازل کی گئی اللہ کی طرف سے جو غالب حکمت والا بے شک آسمانوں اور زمین میں یقیناً ایمان والوں کے لیے نشانیاں غور و فکر کا سامان ہے یہ آپاق میں کائنات میں نشانیاں وفی خلق آیا تمون اور تمہاری تخلیق میں اور اللہ جو جانور پھیلاتا ہے ان میں یقین کرنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں یہ ہمارے وجود میں آیات انفسی کہیں گے وجود میں نشانیاں اور رات ان کی تبدیلی میں اور اس رسک میں جو اللہ نے آسمان سے اتارا یعنی بارش فاحیا بھی ارد بوتی ہاں پھر اس سے زندہ کیے زمین کو اس کی موت کے بعد وہ تشریف ریا اور ہواؤں کی گردش میں آیات نے قومی اقل عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں اس کائنات کی نشانیں ہے تلک آیات اللہ یہ اللہ کی آیات قرآن کی آیات اس سے بھی ایمان بڑھتا ہے سورا انفال کے آیت نمبر دو تلک آیات اللہ یہ اللہ کی آیات اللہ کے احکام ہیں نت لوہا بالحق اے نبی علی السلام ہم آپ ٹھیک ٹھیک یعنی حق کے ساتھ بامقصد طور پر تلاوت کرتے ہیں تو ابھی ائی حدیث بعد اللہ و آیاتی امین بس اللہ کے بعد اور اس کی نشانی اور آیات کے بعد وہ کس بات پر ایمان لائیں گے اللہ کو تلاش کرنے کے لیے اور کہاں جانے کی ضرورت پیش آ رہی ہے ان کو وہی للی کل افاق ان اطیم تباہی اور جھوٹ باندھنے والے گناہ گار کے لیے یسم او آیات اللہ ولّہ اللہ کی آیا کو سنتا ہے تو اس پر تلاوت کی جاتی ہے کہ اللہ یسم آحا گویا اس سنا ہی نہیں پابند شیرو میں آزاد علیم بس اسے دردناک آزادی خوشخبری دے دیجیے یہ وہ اکڑنے والے مشکی نے مکہ کے سردار ذہن میں رکھی ہے اگر دل تو گواہی دے رہے تھے مگر اکڑ تھی ان کو مالنے تم چھوٹے ہو جائیں گے اس سے جانتے بوجھتے رکھ کرتے تھے وَإِذَا مِن اور جب وہ ہماری آیات میں سے کسی شہ پر واقف ہو جاتا ہے تو اس کو ہنسی مداخ بنا لیتا ہے اللہ لہم عذاب و یہ جن کے لیے ذلت آمیر عذاب ہے جہنم ان کے آگے جہنم ہے ولا کا سب شعیع اور ان کے کچھ کام نہیں آئے گا جو انہوں نے کمائی کی ولا متخد اولیا اور نہ وہ کہ جنہوں نے اور نہ وہ جن کو انہوں نے اللہ سبحان و تعالی کے سوا کا یعنی معبود کوئی کام نہیں آئیں گے وہ لہم آزاد عظیم اور ان کے لیے بڑا آزاد ہے حاضہ یہ قرآن تو ہدایت ہے وہ نوین کفڑوں بھی آیات رب بھی لحم آزاب مر جزین علیم اور جن لوگوں نے کفر کیا اپنے رب کی آیات کا ان کے لیے دردناک عذاب میں سے ایک بڑا آزاد ہے اللہ کی نعمتوں کا بیان اللہ الربی سخم البر اللہ جس نے تمہارے لیے سمندر کو مستقر کیا لتجری الفلک فیہ بھی ہی تاکہ کشتیاں اس میں اللہ کے حکم سے ولي تب تقو من فضل لکم تاکہ تم اللہ کے فضل میں روزی میں سے تلاش کرو اور تاکہ تم شکر کرو و وہ سخاوات واف المین اور تمہارے لیے مستقر کر دیا جو کچھ آسمانوں میں ہے جو کچھ زمین میں ہے سب کو اپنے حکم سے یہ سب کچھ اس طرح اللہ نے بنایا ہماری لیے خدمت ہو رہی ہے مسخر کرنے کے دو مفہوم ایک تو کچھ چیزوں پر ہمیں اختیار دے دیا جانوروں پر دے دیا سواریوں پر دے دیا ہمارے کنٹرول میں دے دی ایک ہمیں اختیار تو نہیں دیا لیکن ان کو رکھا ایسے اللہ نے کہ ہماری زندگی برقرار ہے سورج کا نکلنا ہمارے قیار میں تو نہیں مگر اس سے ہماری زندگی کا تسلسل ہے اسی طرح اور معاملات تو یہ ہے کہ اس زمین و آسمان میں جو کچھ مسخر کر دیا تمہاری خدمت پر لگا دیا سب کچھ ان نفیداری میں کرقیناً غور فکر کرنے والے لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں اے نبی علی السلام لوگوں کو جو ایمان لائے فرما دیجیے کہ یہ ان لوگوں سے درگزر کریں جو اللہ تعالیٰ کے ایام یعنی فیصلوں کی امید نہیں رکھتے ہیں جن ایام میں بڑے بڑے فیصلے ہوئے سوریہ آراف میں بھی ذکر آیا تھا لیے قومم تاکہ اللہ ان لوگوں کو, بدلا تاکہ اللہ لوگوں کو بدلا دے اس کا جو وہ عمال کرتے رہے من جس نے عمل کیا نیک تو اپنے ہی بھلے کے لیے ومن جس نے برائی کا عمل کیا تو اس کا وبال اسی پر ہوگا فم عنا کم ترجن پہ تمہیں اپنے ربی کی طرف لوٹایا جائے گا نبوا ہم نے بنی اسرائیل کو کتاب اور حکومت اور نبوت عطا کی و رزقناهم من الطيبات و हमने पाकीदा चीजें बतौर رزق عناتا کی وفضلناهم على العالمين اور ہم نے انہیں جہان والو پر فضیلت دی وااتیناہ مبینات من الامر اور ہم نے انہیں دین کے بارے میں واضح احکام عطا کیے فمختلفوا اللہ من بعد ما جاءهم العلم بغيما بينهم تو انہوں نے اختلاف نہیں کیا مگر اس کے بعد کہ کہ ان کے پاس علم آگیا وہ بھی آپس کی ضد کی وجہ سے یہ شروع سے ہم پڑھتے ہوئے آئے ہیں حسد کے مارے تکبر کے مارے تعصب کے مارے ضد کی اور بنی اسرائیل یہود نے اللہ کے رسول علیہ السلام کا انکار کیا اب تشریح کی کو بہت زیادہ ضرورت نہیں تفصیلات اختلاف کرتے تھے ہم نے اب آپ کو دین کے معاملے میں ایک خاص شریعت پر قائم کیا ہے فتب اس کی پیروی کیجیے ولاد کی بات نہ مانیے گا اور ان لوگوں کی خواہشات کی پیروی نہ کیجیے گا جو علم نہیں رکھتے <خص> یہ بات آ چکی ہے پہلے دین ایک ہی آیا تمام انبیاء کے ذریعے شریعتیں جدا جدا رہیں آکام کی شکل صورت جدا جدا رہیں اب آپ کو یہ شریعت آخری عطا کی جا رہی آپ اس پر کار بند رہیے قائم رہیے اور ان لوگوں کی خواہشات کی پیروی نہ کیجیے ظاہر بات ہے یہ حضول سے خطاب کر کے ہمیں سمجھایا جا رہا ہے اللہ نے شریعت دی ہے اور اللہ نے احکامات پوری زندگی کے لیے دیے ہیں اب اللہ کے احکام کی پیروی کی جائے نہ کہ لوگوں کی خواہشات کی پیروی کی جائے معاب اللہ یہ انفرادی سطح پر بھی ہے اور یہ اجتماعی سطح پر بھی ہے دنیا والوں کی نہیں ماننی اللہ تعالیٰ کی ماننی من چاہی نہیں چلنی رب چاہی بات اس پر عمل کرنا ہے اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے ان نوم نہیں <coughs> معاف کیجیے گا <coughs> انہم لن من اللہ, بے شک وہ اللہ کے مقابلے میں آپ کے کچھ کام نہ آئیں گے ظالم ایک دوسرے کے ساتھی ہیں وََ ولیمۃ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ دوست ہے متقین کا ہاں رحمۃ القومی یہ لوگوں کے لیے بصیرت کی باتیں اور ہدایت اور رحمت ہے یقین رکھنے والوں کے لیے لدینشترخ آتی کیا وہ لوگ یہ گمان کرتے ہیں جنہوں نے برائیاں کمائیں ان نہ جائنا ہوں کل لدینہ آمن و صالحات برے لوگوں کو ان لوگوں کے برابر کر دیں گے جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیکامال کیے سوا ہوں کہ برابر ہو جائیں ان کا جینا مرنا سا امایہ حکمول کیسا برا حکم وہ لگاتے ہیں کیسے ممکن ہے کہ برا عمل اور اچھا عمل کرنے والا برابر ہو جائے کیسے ممکن ہے کہ کافر اور مومن برابر ہو جائے تو کیسے ممکن ہے کہ کل ان کے نتائج بھی ایک جیسے ہو جائیں سا امایہ بڑا برا حکم ہے جو وہ لگاتے ہیں وہ خلق اللہ السلامات حق اور اللہ نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا حکمت کے ساتھ حق کے ساتھ نسم بما کا سبر ہو تاکہ ہر شخص کو اس کے امال کا بدلا دیا جائے لا يظلمون اور وہ ظلم نہیں کیا جائے گا من هوا هوا هوا اے نبی علی السلام کی آپ نے اس شخص کو دیکھا جس نے اپنی خواہش نصق کو اپنا الہ یعنی معبود بنا لیا ایسی بات سرے فرقان آئے تمبر تینتالیس میں بھی ہم پڑھ چکے ہیں کہ کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا جس نے خواہش نفس کو اپنا الہ بنا لیا لا اللہ جی نفس کی ایسی ماننا اندر کی خواہش کی ایسی پیروی کرنا جس سے اللہ تعالی اور اس کے رسول علیہ السلام کا حکم ٹوٹے تو پھر یہ نفس معبود بن جاتا ہے یہ بات تفصیل سے آ چکی ہے دوبارہ آئی ہے ہاں ایک خواہش ہے جائز معاملات کی بھائی آج شہری میں یہ کھانے کا ارادہ ہے حلال کھائیں ہزاروں چوائس ہے یہ خواہش کو مسئلہ نہیں لیکن یہ خواہش کیوں کو حرام پینے کا ارادہ ہے کسی کا اللہ حرام کام کرنے کا ارادہ ہے گناہ کرنے کا ارادہ ہے یہ خواہش کی پیروی یہ اللہ کے مقابلے میں نس کو معبود بنا لینے والی بات ہے اس کے بارے میں کہا گیا افوائی تمانی تخد الا ہو کیا آپ نے اس نص کو دیکھا جس نے اپنی خواہش نس کو اپنا الہ یعنی معبود بنا لیا اگلا حصہ بڑا خطرناک وہ عد اللہ پر اللہ تعالیٰ نے علم کے باوجود اسے گمراہ کر دیا ایک مراد کیا ہے کہ علم تھا لیکن علم اس کے ساتھ اس نے دنیا کو مقصود بنا لیا خواہشات کے پیچھے پڑ گیا تو یہ علم اب نفع نہیں دے رہا اس کو وہ یاد آیا کتے والی مثال رمضان شریف ماشاءاللہ حافظہ بہت اچھا ہو گیا اللہ کے فضلوں کا یاد آ گیا سوریہ آراف آیت ون آیات کا علم تھا دنیا کی طرف بہ گیا تو اللہ کہتا اس کی مثال کتے کی طرح ہے علم تھا مگر گمراہ ہو گئے اللہ معاف رکھے اسی لیے حضور نے کیا سکھایا اللہ انی اسئلک کا علم من اے اللہ میں تجھ سے نفع دینے والے علم کا سوال کرتا ہوں دوسری روایت دوسری حدیث میں دعا اللہم اینی اعوذ بکا من علم اللہ ينفع اے اللہ میں تیری پناہ میں آنا چاہتا ہوں اس علم سے جو نفع نہ دیتا ہو محض علم نہیں علم کے ساتھ ہدایت کا ہونا بھی ضروری ہے محض نالج کافی نہیں گائیڈنس کا ہونا بھی ضروری ہے اسی لیے مستقیم پہلے سکھایا گیا ہے ربی زدنی علمہ بھی ہے لیکن احدین سرات المستقیم بھی ہیں اور احادیث کی دعائیں ہمارے سامنے آ چکی ہیں اللہ ہمیں نفع دینے والا علم عطا کرے اللہ ہمیں خواہشات کی پیروی دنیا کے چند ٹکے ان کی خاطر کہیں بندہ ہدایت کو فراموش کر دے اس برے انجام سے اللہ میری آپ کی ہم سب کی حفاظت فرمائے و ختم اعلیٰ سمعی وقل اور اللہ نے مہر لگا دی اس کے کان اور اس کے دل پر وجہ بسر ہی غشاوہ اور اس کی آنکھ پر پردہ ہے فمیا حدی من بعد دلہ تو اللہ کے بعد کون اسے ہدایت دے گا اف اللہ تد کیا تم غور و فکر نہیں کرتے ایک بڑا پیارا جملہ مفسرین نے لکھا اہل علم کا کہ یہ نفس ہے نا اس کی چاہتے تو ہوتی ہیں تو نفس ایک بچے کی مانند ہے زدی بچے کی طرح اگر اس بچے کی تم زد کو اگنور کرو تو کچھ عرصے میں وہ چپ ہو جاتا ہے جیسے جب بچے کا دودھ چھڑانا ہوتا ہے نا ایک ماں کو تو بڑا مشکل مرحلہ ہوتا ہے وہ لیکن کیا ہے کہ تھوڑا جبر کر کے اس کو چھوڑا دو تو وہ دو چار دنوں میں ایک آدھ ہفتے کے اندر وہ سیٹل ہو جائے گا ورنہ کیا ہے جی اگر اس کی مانتے رہو گے تو وہ اور پھر اور پھر اور پھر اور, پھر اور اسی طرح ضدی نفس جو ہے نہ پوری کرو اس کی خواہشات ذرا جبر کر لو اپنے اوپر جبر کر لو اپنے اوپر کوئی دنوں بعد کیا ہوگا چھپ ہو جائے گا سیٹل ڈاؤن ہو جائے گا اللہ ہمیں نستانی خواہشات کی پیروی سے محفوظ رکھے کہ ایسی پیروی کے جو اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کے حکم کی خلاف ورزی کی طرف لے جائے فمہ من بعد اللہ پس اللہ کے بعد کون اسے ہدایت دے گا افلا کروں پس کیا تم غور نہیں کرتے وہ قون اللہ حیات نے دنیا نموت و انہوں نے کہا کہ یہ تو کچھ نہیں اس دنیا کی زندگی ہے ہماری ہم مرتے ہیں اور ہم جیتے ہیں وما اور ہمیں تو صرف زمانہ ہلاک کرتا ہے ایک حدیث بخاری میں اللہ کہتا ہے میں ہی تو زمانہ ہوں وہ بھی ہمارے علم میں رہے اور ایک بڑا پیارا جواب مفسرین نے دیا کیا کہتے یہ تو ہماری دنیا کی زندگی ہے ہم مرتے ہیں اور ہم جیتے ہیں اور ہمیں صرف زمانہ ہلاک کرتا ہے تو جواب دیا گیا وہ بھائی جو زمانہ ہلاک کر سکتا ہے وہ تجھے دوبارہ زندگی بھی دے سکتا ہے زمانے کو کہہ رہے نا ہلاک کرتا ہے تو وہ زمانہ زندگی بھی دے سکتا ہے اور حدیث بتاتی کہ اللہ فرماتا حدیث سے میں زمانہ تو میں ہوں جو وارد ہو رہا ہے کس کے حکم سے وارد ہو رہا ہے اللہ کے حکم سے من علم اور انہیں اس کا کوئی علم نہیں انہم اللہ وہ تو صرف قیاس آرائیاں کرتے ہیں وَإذا آیاتنا اور جب ان پر ہماری واضح آیات کی تلاوت کی جاتی ہیں ہے ماں کا خود ان قبی آدا تم سعودین تو ان کی حجت بازی اس کے سوا کچھ نہیں ہوتی کہ وہ کہتے کہ ہمارے باپ دادا کو لے آؤ اگر تم سچے ہو اے نبی علیہ السلام فرما دیجیے اللہ تمہیں زندگی دیتا ہے وہی تمہیں موت دے گا پھر وہی تمہیں قیامت کے جمع فرمائے گا جس میں کوئی شک نہیں ہے ولا کم نا ترمنا سیلام لیکن اکثر لوگ علم نہیں رکھتے ایک رکو اور ہے شاء انشاءاللہ تراوی ادا کریں گے ولی اللہ ملک السماوات اور اللہ کے آسمانوں کی اور زمین کی یکسر المتی اور جس دن قیامت برپا ہوگی اس دن باطل پرس خسارہ پائیں گے وَتَرَا كُلَّ اور تم ہر امت کو ہر گروہ کو گٹھنوں کے بل گرے ہوئے دیکھو گے یہ اس وقت کیفیت کی جو ہوگی کل امتنا کتابی ہاں ہر امت اپنے نام امال کی طرف پکاری جائے گی اللہ تعملون آج تمہیں بدلے میں وہی کچھ دیا جائے گا جو تم عمل کیا کرتے تھے ہاں نہ کتاب علیکم حق یہ ہماری تحریر ہے جو تمہارے متعلق حق کے ساتھ کلام کرتی ہے بولتی ہیں سب لکھا ہوا پیش ہوگا ربهم رحمتی بس وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک امال کیے تو انہیں ان کرب اپنی رحمت میں داخل فرمائے گا ذالک فوز المبین یہی کھلی کامیابی ہے ربنا جعلنا منہم اے اللہ رب اللہ اللہ انہیں لوگوں میں ہمیں شامل فرما اس کے برعکس اور جن لوگوں نے کفر کیا افنم کہا جائے گا کیا تم پر میری آیات کی تلاوت نہیں کی جاتی تھی تک بر تم پس تم قومم کیا تک مجرم لوگ تھے وَإِذَا إِنَّ وَعَدَ اللَّهِ حَقُ لَا فِيهَا اور جب تم سے کہا جاتا تھا کہ بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے اور قیامت میں کوئی شک نہیں کل تم مان ادنی تم نے کہا کہ ہم نہیں جانتے قیامت کیا ہے نظم اللہ ذنہ ہم تو ایک گمان کرتے ہیں اس کے بارے میں نحن اور ہم تو یقین کرنے والے نہیں یہ من کی دین آخرت کا بیان وہ بدالم سیاحت ما عمیر وحاق ماں کان بھی سہذیون اور ان پر ان کے امال کی برائیاں واضح ہو جائیں گی اور انہیں آداب گھیر لے گا جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے وَقِيلَ الْيَوْمَ یوم كَمَا نسی لِقَاءَ يَوْمِكُمْ یوم تمہادا اور کہا جائے گا کہ آج ہم نے تمہیں فراموش کر دیا جیسے تم نے اس دن کی ملاقات کو بھلا دیا تھا منار اور تمہارا ٹھکانا جہنم کی آگ ہے وما منصرین اور تمہارا کوئی مددگار نہیں آیا حسو سے اللہ تعالی کی کو وہ اگر رت تمہیں دنیا کی زندگی نے فریب میں مبتلا کر دیا تھا فلیوم امین وبون تو آج نہ وہ اس سے نکالے جائیں گے اور نہ انہیں نہ انہیں معذرت کا کوئی موقع دیا جائے گا کہ ان کی معذرت قبول کی جائے فلی الحمد رب ورب ورب العالمی شکر طارح اللہ کے لیے ہے جو آسمانوں کا رب ہے اور زمین کا رب ہے اور تمام جہانوں کا رب ہے مجرمین کو سزا دیا جانا یہ بھی اللہ تعالی کی رحمت کا ہی مظہر ہوگا تاکہ مظلومین کی داد رسی ہو سکے ولہ اس لیے اللہ کا شکر ادا کرنے کا ذکر ولہ الکب ریاف اسلاماتی ورب اور اللہ ہی کے لیے بڑائی آسمانوں میں اور زمین میں بہو العزیز الحکیم اور وہ اللہ غالب ہے حکمت والا ہے